الحمد لله نحمده ونستغينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنكتنا ومن صيات عمالنا من يهده الله فلا أعوذ الله ومن يدري الفلاح آدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن قيل الحديث كتاب الله وقيل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر والأمور محدثاتها وكل محدثة مدعة وكل بزعة ملالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله بمددناها وألق لنا فيها رواسية وعمتنا فيها من كل دوت بيط لَا سَمِيعَ لَهُمْ وَلَا كَائِلَ كُلُّ عَبْدٍ مُنِيبٌ وَرَزَّلْنَا من السَّمَاءَ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ بَطَنَاتٍ فَمَرْغَتْنَاهَا بِجَنَّاتٍ وَحَبِّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بذقا للعباد وحينا به بل لسمع إساة كذلك القدود كذب أكبر لهم قوم روح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون والإخوان الرس واصحاب الليكة كلهم كذبا الوصول فأفقوا عيد أفعلنا بالخلق الأول بل هم في نمز من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في الفرق عن الحميد وفي موضع آخر بسم الله يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الضالون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ويقول رب لو لا أخرتني إلى أدل قريب فأتصدق وأكم من الصالحين سبحانه لعلم فلقا لله ما علمتنا إنك عند العليم الهتيم رب شرح لي صدري ويذكر لي أرهي وحد اللغة من لساني يصغر قريب. ساری تاریخ اس اللہ شریف کے لیے اللہ ہے جو ہم سب کا, ہمارا اور کا اکیلا اور ہے. و و سلام کر اللہ کے بھیجے کرام پر خصوصیت کے ساتھ اللہ کے بعد آیات کریمہ آپ کے سامنے آج کے خطبۂ جمعہ کے لیے تلاوت کی گئی ہے انہی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ شاء تعالیٰ کچھ مفید باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی باتوں کی تفصیل کے فرمائے مدافع تو آئیے تمہید کو طل نہ دے کر میں اصل موضوع کی طرف آنا چاہوں گا اور سب سے پہلے کتاب مقدس کی پڑھی گئی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس کے بعد ان شاء اللہ چند مثالوں کے ذریعہ اور حادث کے ذریعہ میں ذہن نشین کرانا چاہوں گا کہ مال اولاد کی محبت آج ہمیں کس طرح اللہ کی یاد سے غافل بنا دیتی ہے تو اللہ بحت اللہ شریف اپنی کتاب مقدس کے اندر اشار فرماتا ہے اور عام انسانوں سے ہٹ کر صرف مومنوں سے مخاطب ہو کر اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ لا ولا اللہ. تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے پھر اللہ نے فرمایا فاشدی کا فوج خات رول یعنی پہلی آیت کا ریجلٹ اللہ نے دوسر دوسرے ٹکڑے میں دیا یہ تو اللہ کا حکم تھا جو آپ کو بتایا گیا اب رزلٹ اللہ بتاتا ہے فاشدہ فوجائے کا حمل خات رول اگر ایسا کرو گے تو روئے زمین میں تم سے زیادہ خطرہ اور کھاٹا اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اسلام عیسائی کے کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی چیز جس کا ذکر فرمایا وہ کیا ہے مال پھر اس کے بعد دوسری چیز جس کا ذکر اللہ نے فرمایا وہ اولاد کی بھی ترتیب جب دیکھی جاتی ہے تو حادیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مال و اولاد کا ذکر کیا تو پہلے مال کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد اولاد دوسری آیتوں کے اندر اگر دیکھا جاتا ہے تو وہاں بھی اللہ رب العالمین نے ریل کے اعتبار سے پہلے مال کا ذکر کیا پھر اولاد کا جیسے دوسری جگہ اللہ پر ہے پر اولاد حکومت یہاں بھی اللہ نے پہلے اولاد کا ذکر نہیں کیا بلکہ پہلے مال کا ذکر کیا تو یہ تاکیدی آیات اور احادیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ انسان کو سب سے جو محبوب سے محبوب ترین چیز ہے وہی وہ ترقی سے بیان فرمایا اور فرماتا اللہ تو رجلٹ بتایا اب تمہیں گھاٹا سے بچنے کی اللہ رب العبین ترتیب بتا رہا ہے کیا اللہ کہتا ہے کہ محبوب رکھتے ہو یا جس مال سے تمہیں قدر محبت ہے تو اللہ نے جو روزی تجھے نصیب کی ہے اس روزی کو اپنی موت سے قبل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش انتظار نہ کرو کبھی جوانی ہے پھر بڑھاپا آئے گا پھر موت آئے گی کسی کو موت کی گھڑی کا کوئی علم اللہ نے نہیں دیا اس لیے ہمیں یہ خبر نہیں کہ ہماری موت کب آ جائے اللہ نے فرمایا کہ وان مِن وقت میں جب موت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت تم گے کہ تھوڑی, تھی تھوڑی سی اور مجھے محلت دے دیتا ہے فرق عربی لولا اخر تبی الاج قریب تھوڑی سی محلت اور دے دیتا ہے تو جو کچھ میں نے کما کے رکھا ہے سب اللہ کے تو اللہ کیا سمجھاتا ہے جب وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ کا تو سب سے پہلے اللہ نے جس ترتیب سے مال کا ذکر کیا ہم مال کے اوپر تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے مگر اس سے کبھی ایک حجیز آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے منظر کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ لا تزال من عند حفتہ جب قیامت قائم ہوگی میدان محسم میں لوگ اکٹھا ہوں گے تو کسی کا بھی قدم قدمہ اب یعنی دونوں قدموں کا دونوں پڑوں کا اللہ نے ذکر فرمایا اور کہا کہ لا اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا اور کہا کہ لا تو قدمہ کے پاس سے اس کے قدم زبان بھی ہل نہیں پائے گی تب تک جب تک ان سے پانچ چیزوں سے متعلق سوال نہیں کر لیا ہے اور پانچوں کا وہ جواب جب تک نہیں دے دیں گے پانچوں سوالوں کا جب تک وہ جواب نہیں دے دیں گے تب تک اللہ العالمین کے پاس سے اس کے قدم ہیل نہیں سکتے ہیں تزل نہیں آ سکتا ہے ضروری حرکت نہیں آ ہے لا سوالوں کا ذکر اللہ کے نبی عالم محمد اللہ صلی علیہ وسلم نے کرمایا وہ پانچ سوال کیا ہیں آئیے ہم حبیف رسول کی روشنی میں دیکھتے ہیں کے دن ہم سے پانچ سوال کیا کیے جائیں گے نمبر ایک ان عمر ہی بیمہ آفر اس کے عمر کے تعلق سے اللہ پوچھے گا کہ تجھے جو عمر ادا کی گئی تھی تجھے جو زندگی ادا کی گئی تھی بچپنے سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک اور بڑھاپے سے لے کر مرنے تک ایک لمبی زندگی مجھے ادا کی گئی تھی ایک لمبی عمر ادا کی گئی تھی اور عمر ہی بیمہ آفرا تو اسے تجھے کہاں خرچ کیا کہاں گوائی اگر وہ حقیقت میں اپنی عمر کا استعمال کرنے والا بندہ ہوگا تو کہے گا کہ پروردگار دگار عبادت میں میں نے ساری زندگی گزارنی ہوگی اگر حقیقت میں وہ اللہ کا صحیح بندہ ہوگا تو اللہ خرمائے گھر سے پورے سچ کا لیکن ایسے وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کی دیکھی عبادتیں کرتے ہوں گے کہ لوگ ان کو عبادت گزارتے ہیں جسے کہتے ہیں ریا اور ریا کیا ہے یہ شیٹ ہے ریا کیا ہے شک ہے یعنی لوگوں کے دکھاوے کے لیے عبادتیں کرنا نماز پڑھنا روزے رکھنا بتا دینا اثر حج کرنا آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری عبادتوں میں تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی وہ عبادت جس میں انسان کا ایک اچھا خاصا مال خاص ہوتا ہے جسے حج کے نام سے موسوم کرتے ہیں حج تو صرف آج لوگ دکھاوے کے لیے جاتے ہیں اور حج کے بیٹ اللہ میں جانے سے پہلے اتنے سارے لوگوں کو اپنے گھر میں اکٹھا کر لیتے ہیں کہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بیٹے کی بارات جانے والی ہے سوریا گاری یہیں سے شروع ہو گئی پھر جب حج سے واپس آتے ہیں تو لوگوں کو کبھی یہ نہیں بتاتے کہ میں نے ارفان کس طرح ادا کیا بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ مدینہ میں, میں میں نے ایسا دیکھا مکہ میں میں نے, دیکھا، میں نے ایسا دیکھا وہاں میں نے ایسا دیکھا وہاں ایسا دیکھا میں نے ایسا دیکھا یعنی ایسا لگتا ہے کہ لوگ سیر و تفریح کے لیے مکہ اور مدینہ کرنا سکتا ہے فرماتے ہیں کہ اس کی عمر کے تعلق سے سوال کیا جائے گا اس کی زندگی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا کہ اپنی عمر کو تم نے کہاں خرچ کیا کہاں کروائی تو کہے گا بالکل ردگار ہم نے تیری عبادت میں گزار ڈالی اللہ کہے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے تو انہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے میری عبادت کی جاؤ تیرا دکھاوا پورا ہوا اور تیرا جو شور تھا وہ پورا ہوا دنیا کے اندر تیرے لیے جاننا پھر دوسرا سوال اللہ عالمی کرے گا بندے سے ہی جوانی کے تعلق سے سوال کرے گا کہ تیری جوانی میں تجھے جوانی دی گئی تھی اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا تو کہے گا کہ پرور میں نے ٹیلی گاف میں اتحاد کیا اگر وہ نیا ہوگا دکھا کے لیے جہاز کیا ہوگا تو اللہ کہے گا کہ تھی نے تو صرف اس لیے اتحاد کیا اور کے میرے راستے میں لڑ رہا تھا کہ لوگ تجھے سجاؤ بہادر کہیں چڑی کہیں لوگ کہیں کہ بڑے مت آدمی کا لڑتے, لڑتے لڑتے مارا گیا پھر اس کے بعد اللہ و تعالی ہم سے تیسرا چوتھا اور پانچواں سوال کرے گا واقعی نہیں پھر اس کے کرام سے تعلق سے سوال کیا جائے گا کہ علماء جو علم سے نوازا کیا تھا اس پر نے کتنا عمل کیا اور لوگوں کو اس علم کے ذریعہ کتنے سارے لوگوں کو تمہیں فائدہ پہنچایا تو کہیں گے کہ پروردگار میں نے تو ساری زندگی یہی کیا اگر اس کے اندر بھی ریام ہوگا تو اللہ کہے گا تو یہ تو صرف اس لیے کر رہا تھا کہ لوگ تجھے ایک اچھا علم کہیں ایک بڑا مقرند ہے اور ایک بڑا علم والا انسان کہیں جب تم نے دنیا کے اندر اپنا نام پالیا ہے ہمیں تیرے لیے کوئی حصہ اب آخری اور پانچویں چیز اور چوتھا اور پانچواں سوال جس کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں یہ تین سوال اللہ کرتا ہے عمر کے تعلق سے جوانی کے تعلق سے علم کے تعلق سے لیکن ایک ایک سوال کرتا ہے چودی اور, اور پانچویں چیز کیا ہے وارمار ہی more... صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو رہے ہیں لگتا ہے اپنے قریبی صحابی کو آج رہے ہیں اللہ کے پیارے اللہ اللہ نماز کا وقت تھا آپ نے سلام پھیلا اور مختلف جیسے ہی آپ نے دائیں بائیں نگاہ ڈالی حضرت آپ کی نظر کے سامنے نہیں رہے آپ نے کہا گیا امبکر صدیق میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے جناب اور غور خواب دیکھنے والا <سؤال> کوئی عام انسان نہیں بلکہ کون تھے رہبر سید الرول انسانیت امام جائنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور معلوم ہے آپ کو کہ نبیوں کی خواب وہی کی دوسری شکل خواب کی بھی ہوتی ہے سارے لوگ پریشان ہیں ایسی صورت میں میں نے آپ کی تلاش کی تو آپ مجھے بہت ہی قریب ملے پھر میری تلاش حضرت عمر ہونے لگی کہ जगह हमने देखा कि हजरत अबूबकर के बाद उम्र ही सामने थे फिर उसके बाद में ढूंढने लगाबे जिन्होंने ममता से मनीना हिजर की थी और उनकी हिजरत का वाकया इतना दर्दना जो भी काम सुने जो भी दिल दिमाग में बेवस्थ हो तो वह प्रसिद्ध जाए वो हजरत अब्दुल भी आओ عبد الرحمٰن بھی بہت اس میں آپ کی تلاش کرنے لگا کہ آپ کہاں تھے لیکن بڑی دیر کے بعد آپ مجھے بھی بہت کیا نبی جامع محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بڑی دیر کے بعد مجھے کوئی فکٹ ہے کہ جس کو دکھا کر ہم دکھا پالیں گے اور تمہاری اولاد تمہیں حاضل نہ کریں نمبر ایک نمبر دو تری مسلم کا ایک اور وہ ایک شخص جنگلوں کے راستے سے گزر رہا تھا اور گزرتے ہوئے ایک بادلوں کا جھونڈ اس نے دیکھا آسمان میں بادلوں کا جنڈ دیکھا اور ان بادلوں سے کوئی آواز دے رہا ہے کیا آواز دے رہا ہے کہ اس پہ ابھی نہیں اے بادلوں تم فلا کے بعد کوئی خیال کرنا موسم بادل اور پھر اس کے بعد بادلوں سے یہ حکم کہ فلا کے बाद کو ہی سہرار, سہرار کرنا کہیں اور پانی نہ گرا دینا جنگل کا وہ راہی جنگل کا وہ مسافر چلتا گیا جس طرف بادل کا وہ جھنڈ گیا اسی طرف وہ مسافر بھی جاتا گیا اور ان بادلوں نے دیکھا کہ ایسے سنگلا زمین میں پتری زمین میں بارش برسائی اور مسلادار بارش برسائی کہ جہاں سے نالی کے کھیت میں جاتا اور کسان وہاں تھامڑا لے کے تیار رہتا وہ سب کو ان کے کھیت میں جب پہنچتا پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ان سے سوال کرتا کہ بزرگ سر انسان یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے ایک اجنبی انسان ایک اجنبی انسان کو اگر نام پوچھے تو اسے حیرت ہوتی ہے ये जो कठी बार आया है और मुझसे नाम पूछ रहा वजह क्या है कैने लगा के बताओ कि मेरे नाम पूछने की वजह क्या है कहा कि तेरा नाम पूछने की वजह ये है कि समय तो स्वतंत्र साहब लदीहामाऊ मैंने एक आवाज सुनी थी इन बादलों में इन बादलों से यह हुक्म हो रहा था اس پر تب پلان ان پلا کے بال کو تیرا نام لیا جا رہا تھا میں ملانا چاہتا ہوں کہ بادلوں کو جو حکم ہو رہا تھا جس نام کا اسی کے کھیت میں پانی پڑا کے کہیں اور چلا گیا کہا کہ میرا نام یہ ہے کہا کے کہ پھر نام مل گیا کہا بتاؤ خوبی کیا ہے تمہارے اندر کہا کہ میں نے اندر خوبی کیا ہے وہ تو میں نہیں بتا سکتا لیکن بہرحال کھیتی کا یہ میرا حصول ہے کہ برسات کے پانی سے کھیتی کرتا ہوں کھی کا حصہ کرتا ہوں ایک حصہ شیت کے, کے لیے رکھتا ہوں ایک حصہ اپنے لال کے لیے رکھتا ہوں اور ایک حصہ کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہوں کہ کسی خوبی کی وجہ سے شاید تیرے لیے بادلوں سے یہ حکم ہو رہا تھا کہ اس پہ حقیقت فلان کے بعد کو سہرا کر میرے ابھی سیری بھائی اور ذرا غور کریں کہ وہ کہتے تھے ان کے اندر مال کی کیا محبت تھی اور ہمارے اندر مال کی کیا محبت ہے حالانکہ اتنے بڑے مالدار بھی تھے جتنے بڑے مالدار حضرت عبد الرحمان کے ناؤ اللہ, اللہ کے نبی جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمان کو جب یہ سنایا تو عبد الرحمان کی ناؤ رضی اللہ تعالیٰ ہونے ہو لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاقف نام نہیں ہوگا جو مسلمان ہوگا وہ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ حضرت عمر باد رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا تھی اور آپ کیسے امیر المنی تھے اور آپ کی بھی آپ کا ایمان کیا تھا اور آپ کتنے پکے انسان تھے امیر المر فاروق اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا واقعہ ہے جس کا نام عبداللہ عمر واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں امیر المن فاروق وضل تعالیٰ خلافت کے زمانے میں جنگ سے جمولہ ہوئی کیا جنگ جمولہ جنگ کے جنوبہ میں مسلمان سے کافی کئی گنا زیادہ تھے یعنی بتایا جاتا ہے کہ سات ہزار اگر مسلمان تھے تو سات ہزار کافر تھے مقابلہ ان کافروں سے ان کا ہوا لیکن ان مجاہدین میں سے ایک مجاہد صحابی تھی حضرت اومر بن مادی کر اور ایسے بہادر صاحب صاحب تھے انہوں نے بڑی حکمت سے کام لیا انہیں کس پر ناز تھا وہ ان کا سفید ہاتھی تھا جھنڈ کا کو بگاڑ کر رکھے گا اور لوگوں کے بننا کو منتشر کر دے گا انہوں نے دیکھا کہ انہیں جس پر ناج ہے میں سب سے پہلے اسی کو اپنے قابو میں کرتا ہوں اور انہوں نے ایسا مار کیا اس ہاتھی سفید ہاتھی کے سوٹ پر کہ اس مستقب سے الگ ہو گیا اور وہ سفید ہاتھی ہوا اور اپنے ہاتھیوں کے دوسرے چھنڈ کی طرف جب کیا تو اس کا مجمع اور کافروں کا گروہ اور کافیوں کا کے اندر انتشار پیدا ہو گیا اور اس قدر انتشار ہوا کہ سارے لوگ وہاں سے بھاگ پڑے مسلمانوں کی فتح ہوئی جب یہ جلولہ کو مسلمانوں نے جیتا فتحبی حاصل کی سارے सारे سامان کو وہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور مال غنیمت کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے والے کے حصے میں آیا کرتا تھا مسلمان हुए فتحیاب ہوئے کامیاب ہوئے فائدے ہوئے مال غنیمت کو مسلمانوں نے اکٹھا کیا جس میں راشن تھا گلا تھا دوسری چیزیں تھی اور اس کے علاوہ بکریاں تھیں جانوروں میں کیا بکریاں تھی بکریوں کی نیلامی جنگ میں بکریا جو حاصل ہوئی تھی نیلامی نیلامی ہوئی اور گولی جو لگائی گئی تو گولی میں چالیس ہزار, ہزار اور اس نیلامی کو قبول کرنے والا جو انسان تھا وہ کون تھا وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عن تھے رسول اور حدیث کے بہت بڑے اللہ کے ندی جنام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پیارے صحابی اور المومنین کے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ عمر اللہ تعالی انہوں نے اس نیلامی کو قبول کیا کتنے میں چالیس ہزار میں اور بڑے شوق سے وہ لے کر مدینہ اپنے آپا حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں ابھی رضی اللہ <تصال> تعالیٰ کو پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ ان مچھلیوں کی قیمت کتنی رکھی گئی کہا چالیس ہزار کہاں بولی میں تم نے حصہ لیا تھا کہاں میں نے حصہ لیا تھا کہا تم نے حصہ لیا اس لیے لوگوں نے اس کی قیمت کب کی کیونکہ تم نبی کے صحابی ہو اور ابین الم کے بیٹے ہو تمہارے ساتھ یہ لیبر کی گئی اس لیے چالیس ہزار میں تجھے مکڑیاں بھیجی گئی چ میں اس نیلامی کو کینسل کرتا ہوں اس لیے کہ میں امیر المومنین ہوں سارے مومنوں کا امیر ہوں قیامت کے دن میں بچ نہیں سکتا اللہ پوچھے گا کہ وہ نیلامی قبول کی چالیس ہزار میں جو چالیس ہزار کی دولت نہیں کی مگر تیری وجہ لوگوں نے رعایت کی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کو بتایا ہم سے سوال کرے گا تمہیں کیا جواب دوں گا اس لیے میں اس نیلامی کو کینسل کرتا ہوں دوبارہ میں نیلامی ہوگی دوبارہ اس کی بولی لگے گی ہم مانومنٹ کر کے اللہ تعالی نے ہم نے بکریوں کی نیلامی کو کینسل کر دی اس کا چالیس ہزار روپیہ جو نیلامی کے پیسے آئے معلوم ہے کتنا آئے چار لاکھ آئے یعنی درد سننا عامر مہین نے چالیس ہزار عبداللہ کو دیا اپنے بیٹے کو دیا اور چالیس ہزار جو دستور تھا وہاں کا اس کے مطابق اس کے منافع کا دیا تین لاکھ بیس ہزار کی رقم جو بچی اسے ہل پہ سار دن ابھی وقت رضی اللہ تعالیٰ جو جنگی کمانڈر تھے ان کی خدمت میں بھیج دیا گیا اور ان سے یہ حکم دیا گیا کہ مجاہدین میں سے جو شہید ہو گئے ہیں ان کے گھر والوں تک پہنچا دو اور جو موجود ہیں ان میں یہ مال غنیمن کو تقسیم کر دو کتنا بڑا فائدہ ہوا مسلمانوں کو صرف ابھی ان کے سے بیٹا ہونے کے لیے تھوڑی سی رعایت میرے دوستوں میں یہاں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہم اگر اپنے سماج کے اندر ایک وزن دار انسان ہیں باحث انسان ہے تو ہمارے ساتھ بھی معاشرے میں اس طرح کی رعایتیں کی جاتی ہیں اور جن کے ساتھ یہ رعایتیں کی جاتی ہیں تو پھر انہیں تو لوگ باعث سمجھتے ہیں پر ان کے گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے چالاک ہیں یہ بڑے حکمت والے ہیں اور یہ امیر وقت یہ المتے کہ لوگوں نے میری عمارت اور خلافت کی بنا پر رعایت کی ہے اور سوال کرتا تو وہ جواب کہاں سے دیتے آج ہم نے کبھی سوچا کبھی سوچنے کی توفیعت نہیں ہوئی ورنہ کبھی سوچنے کی کوشش کی کہ ہمارے یہ اعمال میں بگڑتے جا رہے ہیں ہمارے وہ بیٹے جو اس طرح کا مال ہمیں لوٹ کر دے رہے ہیں اپنی عقل بندی اور اپنی چار ہم اسے بڑے سے اور بڑی آسانی سے اور یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ہی اور یہ میرا ہے, یہ میرا لیکن کبھی سوچا کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالیم ہم سے پوچھے گا کہ دوسری حدیث میں اللہ کے زمانہ مرمن حرام ارمن الحرام ایک زمانہ ہماری امت پر ایسا بھی آنے والا ہے کہ میری امر کے لوگ اس مال کی پرواہ نہیں کریں گے لا مل مر لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ مال جس نے کمایا تو وہ کہاں سے کمایا وہ حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا حدیث ہوا آپ سے معلوم <سلام> نہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسافر واقعہ بیان کرتے ہیں حدیث ہے اللہ کے نبی کیا کرواتے ہیں بیان کرنے والے کون ہیں کامل, محسن انسانیت جناب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیان کس طرح واقع ہو رہا ہے ایک مسافر کا ہو رہا ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسافر کی دعا محیم کی بہ نسبت اللہ جلدی قبول کرتا ہے اور دعا کرتے جو ایک سفر کے کا ہی اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف جنبلم بلند کیے ہوئے اور اس کے رہا، یاربی، یاربی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مہو حرام، ایسی صورت میں کانا حرام تھا حرام اور اس کا پینا حرام تھا وہ عمل رتہ حرام اس کا پہننا حرام تھا وہ خوشی بے حرام اتنا ہی نہیں کہ کھانا حرام پینا حرام پہننا حرام اتنا ہی نہیں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرنے والا انسان جو اللہ سے دعا کر رہا تھا سفر کی حالت میں وہ خوشی بے حرام حرام طریقے سے اس کی پرورش بھی ہوئی تھی اللہ اللہ کے نبی پر ہیں کہ इंसान के अल्लाह तो कबूल कबूल करेगा बताइए सहाना मालूम पीना मालूम कपड़ा मालूम चीजें आपको मालूम है खाना आराम पैसे से खा सकता है हराम चीजें फिर उसके बाद हराम पैसे की कमाई से कपड़ा पहन सकता है लेकिन अल्लाह के नबी ने चौथी चीज का मैम क्या वो गुबिया बेहराम हराम तरीके से उसकी परवरिश हुई ये बात शायद आपको अच्छी तरह से नहीं समझ पाई होगी मिसाल के तौर पर आपके पास पैसे एक लाख रुपया गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देती है एक लाख रूपये तेरह या बारह यानी बारह हजार आपको महीने का मिलेगा एक इंसान दो या तीन आदमी का अगर परिवार है तो बारह हजार का खर्चा उठाना मुश्किल नहीं पड़ता है आपने अपनी अकलमंदी ये दिखाई कि मैंने एक लाख रुपया बैंक में फिक्स डिपोजिट कर दिया इसलिए کہ بیٹھے ہوئے مجھے بارہ ہزار روپیہ بینک سے انٹیکسٹ ملے گا جیسے لگتا ہے کہ میں کہیں پہ ڈیوٹی کر رہا ہوں اور پھر اس انٹیکسٹ کے پیسے سے ہم روزہ بھی رکھتے ہیں خیرات بھی دیتے ہیں اور حج بھی ہی کرتے ہیں تو کیا قبول ہو جائے گی ہماری عبادتیں ہے یقیناً قبول نہیں تو میرے دوستوں اور ساتھیوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب قبول ہی نہیں ہوگی تو پھر ہم آزاد ہی کیوں نہ رہیں حرام کھائیں آزاد رہیں قبول ہو گئے تو فائدہ کیا اٹھن بیٹھا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تو آئیے تمام عبادتوں کو پاپ کو صاف کرنے کے لیے جو بنیادی قسط ہے وہ کیا ہے حرام مال سے پرہیز حرام مال سے جب پرہیز ہوتا ہے تو ہماری ساری عبادتیں قبول ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح کمائی کی اور صحیح راستے میں خرچ کرنے کی اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی اور پھر مال اولاد کے محاصبہ کرنے کی کہ ہم نے کس طرح سے مال کمایا ہماری اولاد کس راستے میں جا رہی ہے ان تمام چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں صحیح جین کی اور صحیح عقل کی صحیح فان کی اور صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے آمین جب تک اس دنیا میں اللہ ہمیں زندہ رکھے امام اسلام کی حالت میں زندہ رکھے اور جب ہمارا خاتمہ کرے اللہ تو امام اسلام کی حالت میں ہمارا خاتمہ کرے اکول اقول اللہ علی و علی اللہ علی و المسلمین